گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں لوگوں میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں اور آپ توشا اختیار کریں اور سب سے بہترین توشا اللہ تعالی کا تقوی ہے حاجیوں کے یہ قافلے اور نواردوں کے یہ ہر دور دراز علاقے سے عدیم پکار پر لبے کہتے ہوئے پرانے گھر پہ پر امڑ پڑے ہیں اللہ کا فرمان ہے اور تم لوگوں میں حج کی منادی کر دو وہ تمہارے پاس پاپیادہ اور ہر آنے والے دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر دور دراز علاقے سے آئیں گے وہ اپنے رب کے پاس کتنے معزز ہیں کہ اس کے پاس آئے ہیں جبکہ ایمان ان کا محرک ہے اور شوق و تڑپ ان کا خدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاج اور معتمرین اللہ کے وفد ہیں اس نے انہیں بلایا تو وہ آ اور انہوں نے اسے مانگا تو اس نے انہیں دے دیا اسے بزار نے جابر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اے مسلمانوں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں ہم پر واجب ہے کہ اپنے تمام اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان میں سے حج ہے کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقید کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے حج کے مسائل لے لو اس لیے مسلمان پر واجب ہے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جستجو کریں اور اسی طریقے پر مناسب ادا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آئندہ کل سے ایا میں کے آخری دن تک کون کون سے مناسب کی ادائیگی کی مشروع ہے ان کی جانکاری کے لیے ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مختصر تذکرہ پیش کرنے جا رہے ہیں جب آٹھواں دن جب آٹھواں دن یعنی یوم تربی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا روانہ ہوئے وہاں آپ نے ظہر آسر مغرب عشاء اور ارفا کے دن کی فجر چار رکعت والی نماز میں قصر کرتے ہوئے ادا کی عرفہ کے دن آپ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفہ کے لیے روانہ ہوئے وہاں آپ نے اور عصر جمع اور قصر کے ساتھ ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و ذکر کے لیے اکسو ہو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ مزلفہ کی طرف چل پڑے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جس میں عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھی مضطلفہ میں آپ نے رات بتا اور وہاں فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ روشنی ظاہر ہو کر پھیل گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو گئے اور قربانی یعنی عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ یا عقبہ کو کنکری ماری اپنے حدی اپنے ہدی کے جانوروں کو ضبح کیا سر منوایا اور کعبہ کا طواف کیا ایام تشریف میں بنا میں رات گزاری اور سورج دھنے کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے تھے اللہ کے بندو۔ حج اسلام کی ان واضح ترین عبادات میں سے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اقوال افعال اور احوال میں اتباع و ابتدا جلواگر ہوتی ہے اور ان عدیم ترین احوال میں سے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جاتی ہے آپ کے حج میں اپنے رب کے ساتھ احوال ہیں جن کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں ان میں واضح ترین مندجد ذیل ہیں توحید کو ثابت کرنا اور اس پر توجہ دینا اور اس میں سے تلبیہ ہے یہ حج کا وہ شعار ہے جو اللہ وحد لا شریک کی وحدانیت کے اقرار کو شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسک میں داخل ہونے سے لے کر قربانی کے دن جمرہ اقبا کو کنکری مارنے تک اس کا ورد کرتے رہتے تھے ان احوال میں سے عمل کو خالص کرنے اور اپنے رب سے اس بات کا سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دینا وہ و شہرت سے آپ کو دور رکھے جیسا کہ مرف حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو سے ایسا حج بنا جس میں نہ ریا ہونا شہرت ان میں سے صفا بروا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے ساتھ دعا کرنا آپ فرماتے تھے آپ نے اسے تین مرتبہ فرمایا ان اخوال میں سے عرفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے ساتھ دعا کرنا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سب سے بہتر دعا ارفا کے دن کی دعا ہے اور میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہتر دعا کی وہ ہے لا قدیر یہ سارے اخوال توحید کو ہر مسلمان کے دل میں ثابت کرنے کے وجوہ پر دلالت کرتے ہیں جس طرح بندہ کے لیے جائز نہیں کو غیر اللہ کو سجدہ اسی طرح اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ سے دعا کریں یا اس سے مدد مانگیں یہ یا اس کے لیے نظر مارے یا ذبح کریں یا اس میں نفع نقصان پہنچانے دینے منع کرنے اور کائنات میں عمل دخل کرنے کی طاقت کا اعتقاد رکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے مسلمان بچے کیونکہ یہ ملت سے نکالنے والے شرک اکبر کے قبیل سے ہیں اسی طرح مسلمان جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے سے بچے کیونکہ یہ حرام کام ہے اور اس اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور ان سے سوال کرنا ان کی تصدیق کرنا اور ذبح وغیرہ جو بھی مطالبہ کریں اس کو پورا کرنا یہ شرک اکبر ہے اے دینی بھائیوں اپنے رب کے ساتھ حجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے مشرقین سے برات کا ادھار اور ان کی قصدن مخالفت ہے یہ معاملہ اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنی خطبے میں مشرقین کے اعمال سے برات کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ امور جاہلیت کی ہر چیز آپ کے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی وہ شعائر جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصد المخالفت مخالفت جلواگر ہوتی ہے وہ بہت ہیں ان میں اہم ترین تلبیہ ہے مشرقین اس میں اللہ کے ساتھ شرک کو شامل کرتے ہوئے کہتے اللہ شریک تملک ولا ملک یعنی سوائے شریک کے جو تیرے لیے ہے اور تو اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے چنانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توحید کو خالص کیا شرک کو دور پھینکا اور اس سے برات کا اظہار کیا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ میں لوگوں کے ساتھ عقوف کرنا اور ان کو فارغ قریش کی مخالفت کرنا جو مزلفہ میں عقوف کرتے تھے اور کہتے ہم صرف حرم ہی سے روانہ ہوتے ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرف اس سورج ڈوبنے کے بعد مصرف سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرقین کے مخالفت کرتے ہوئے روانہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے اپنی مخالفت کا فیصلہ اپنے اس قول صرف سنایا ہمارا طریقہ ان کے طریقے کا مخالف ہے یہ نام دعوت اور نہ نعرہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کی ہر چیز میں ان کی مخالفت کرتے اور ان کے اخبار وفال میں ان کی مشابت اختیار کرنے سے ڈراتی اپنے رب کے ساتھ حجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے کثرت سے التجا اور دعا و مناجات ہے حجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا حصہ ملا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف میں اور و پہ وقوف کے وقت اپنے رب سے دعا کی آپ نے عرفہ کے دن اور اپنی اوڑنی پر سوار ہو کر لمبی دعا کی آپ اپنے سینے کی طرف دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے مسکین کھانا مانگتا ہے اس وقت سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے عقوف کی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور سورج کے ڈوبنے تک اور مصطلفہ کے مشارے حرام میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے پہلے بھرپور اجالا ہونے تک اور ایام میں تشریق میں پہلے دو جمرات کو کنکری مارنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہوتے لمبا قیام کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہ تو تھا سوال والی دعا سے متعلق معاملہ اور جہاں تک سنا و ذکر والی دعا کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نسخ میں داخل ہونے سے لے کر مدینہ وافسی تک چھوڑا ہی نہیں مسلمان حضرات و خواتین حج کے امان اور شائع یقینا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مشروع کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا طب صفا مروہ کے درمیان سعی اور جمرات کو کنکری مارنا یقینا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام میں کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں اپنے رب کے ساتھ نبی حجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے اللہ اعظہ وجل کی حدود کے پاس رک جانا ہے اس کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام سے حلال نہیں ہوئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حدی کے جانور لائے ہوئے تھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ نیک ہوں اگر میرے حدی کے جانور نہ ہوتے تو میں ویسے ہی حلال ہو جاتا جیسے تم حلال ہو رہے ہو اس لیے تم حلال ہو جاؤ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی تخلیق میں اکیلا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے اور اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے جائے قرار اور جائے امن بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اور اے اللہ اور اللہ تعالی دل دل سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر مسلمانوں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں امن ایک عظیم مقصد اور شریف ہدف ہے جس کے لیے تمام لوگ کوشاں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس شہر کو پر امن بنایا اللہ کا فرمان ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو پر امن بنا اور اللہ عز و جل نے فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے گھر کو لوگوں کے لیے جائے قرار اور جائے امن بنایا اس نے اس میں ہر چیز کو پر امن قرار دیا چنان اس کے شکاری جانور۔ کا نہ شکار کیا جائے گا اور نہ بتکایا جائے گا اور نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا نہ اس کے کاٹے کو اکھڑا جائے نہ اس کے شکاری جانور کو بتکایا جائے اور نہ اس میں پڑے ہوئے سامان کو صرف وہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کرے اور نہ اس کے خدنما پودا کو اکھاڑا جائے اور اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کیا ہم نے انہیں پر امن حرم میں جگہ نہیں دی نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ اس گھر, اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور ڈر سے امن دیا قریش اللہ کے قریش اللہ کی اس حمت والے شہر میں امن و امان میں زندگی بسر کر رہے تھے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے قتل اور بے گھر کر کے اور خون بہا کر اچک لیے جاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے کمزور شمار کیے جاتے تھے اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ اچک نہ لیں سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں آتا فرمائے تاکہ تم شکر کرو اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتا ہے اور جو اس میں داخل وہ امن پا گیا چنانچہ وہ قدر اور شریعت کے اعتبار سے پر امن ہے اور حرمت والے شہر میں احاد سب سے بڑے گناہ قبیرہ گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الاحاد کا ارادہ کرے ہم اسے ددنا کا عذاب چکھائیں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی آدمی اس میں الاحاد کا ارادہ کرے تو آدن ابین میں بھی ہو تو اللہ و اسے ددنا کا آداب چکھائے گا بھائیوں اور بہن حرمت والے شہر میں سب سے بڑے الہاد میں سے جاہلی نعرہ بلند کرنا ملک کے امن کو درہم برہم کرنے کی جستجو کرنا اس کے شہریوں اور باشندوں کے درمیان خوف و دہشت اور بے چینی پھیلانا اس میں بدنآمی پیدا کرنا بد, ناد... بد امنی پھیلانا حجاج پر عبادت کا ماحول مقدر کرنا اور سیاسی حساب کتاب چکانے اور مذہبی کینا کے لیے اس آدھی موسم کا احتساب کرنا اس لیے اے مسلمانوں آپ اللہ کے محترم کے حاجیوں کو جو اللہ کے مہمان ہیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے بچیں اور آپ سے کوئی ایسا برتاؤ نہ ہو جو آپ کے مسلمان بھائی کی قتل کی بات تو دور اس کے کی کی پامالی کا سبب بنے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو ہراسا کرنے سے منع فرمایا تو فر اس جرم کا کیا ہوگا جو اس سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مومن انسان کے ناحق قتل سے ارزاں ہے ایک دوسری روایت میں اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ سب, ان سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کا طواف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تو کتنا پاکیزہ ہے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے اور اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے فضل میں سے جی یہ ہے کہ ان ایام میں ہم نیک عمل کا توشہ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل کر رہے ہیں اور ان دس دنوں میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں اس لیے ہمیں اس بارے میں بے نہیں برتنی چاہیے چاہے کم عمل ہی صحیح آپ درود السلام پڑھیں نشنمائی کرنے والے اور ڈرانے والے اور روشن چراغ پر حوصن اس دن میں اور سارے دنوں میں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائی ہو ان پر درود بھیجے اور خوب سلام پڑھو اے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیجے جیسا کہ تو ابراہیم اور آل ابراہی ابراہیم پر درود بھیجا بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عدمت ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیں کفر اور کافروں کو دلیل و خار کر ای اللہ تو مسلم مسلم ہمارے وطن اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو تو پور عمل بنا اور خوشحال بنا ای اللہ تو ہمارے وطن اور گھروں میں ہمیں باعمل بنا سربا ہمارے سرباروں اور حکبرانوں کی اصلاح فرما ای اللہ تو ان کے لیے ہماری حکبران کے لیے نیک مشہر محیع فرما ای اللہ تو ہمارے حکبران کو ایسے کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں نیکی اور تقوا کی طرف لے جائے اے اللہ تو انہیں درست اور تو ان کے حج کو آسان فرما دے اے اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کی کوشش کو بار آوار بنا اے اللہ جو ہمارا اسلام کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس ہی میں الجھا دے اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں اور سرحدوں پر تئینہ سپاہیوں اور حدود کے محافظوں کی مدد فرما ان کے دلوں کو مضبوط کر دے ان کے قدموں کو جمع دیں اور ان کے دشمنوں کو رسوا کر اور انہیں بری شکست دے, دے